جامعہ قرآن میں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں فجر کے بعد تین دن ہفتے میں درس حدیث ہوتا ہے تو آج کل یہ حدیثیں وہاں عزیدم آکر سعید جو ہے ان کا درس دے رہے تھے تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ میں ان احادیث کو بھی اس درس میں انکورپریٹ کروں ایک حدیث ہے حضرت ابو مسا اشری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اور متفقل علیہ یہ روایت ہے یہ دو روایتیں جو میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں ان سے وہ بات واضح ہو جائے گی جو میں اس سے پہلے کی نشست میں کہہ چکا ہوں کہ جیسے ایک فصیل ہوتی ہے اینٹوں کی بنی ہوئی فصیلیں ہوتی تھیں تو اس کی استحکام کا جو اس کا انحصار تھا وہ اس پر ہر اینٹ پختہ ہو کچی اینٹیں لگا دیں گے تو وہ فصیل کمزور ہوگی پھر یہ کہ وہ اینٹیں باہم جڑی ہوئی ہوں وہ جو سیمنٹ سبسٹنس ہے جو مارٹر آپ نے استعمال کیا مسالہ کمزور ہے تو اینٹیں کتنی مضبوط ہو وہ تو کوئی پانی کا ریلہ آئے گا وہ مسالے کو نکال کے لے جائے گا اور اینٹیں بگڑ جائیں گی تو یہاں پر وہی تشبیح حضور نے دی ہے دیکھیے بالکل وہی تشبیح ہے بلکہ دو تشبیح ہیں حضور کی رحاط بہت بڑی ان ابی بسا رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المو میں نے کل بنیا نے یشد بادا و شب کا بینا ہی صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو موسا فرماتے ہیں کہ حضور نے شاد فرمایا مومن مومن کے لیے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کے مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت بخشتا ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت دے رہی ہے ایک حصہ دوسرے حصے کو ایک ستون ہے جو چھت کو سہارا دے رہا ہے پھر جیسے ڈاٹیں ہوتی ہیں ڈاٹوں میں ہر اینٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے اس پوری ڈاٹ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے ایک اینٹ نکل جائے گی ڈاٹ جائے گی اور آپ نے اپنی انگلیوں کو اس طریقے سے کہ جیسے یہ انگلیاں جو ہیں شب بین آصاب ہی اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پرویا کہ جس طرح یوں اس طرح اہل ایمان کو آپس میں ہونا چاہیے دوسری حدیث حضرت نعمان ابن بشیر سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسن المنی تعدا مسلسد جسد بسر و الحما یہ بھی متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے اب تین الفاظ آئے ہیں تواد موت مودت, مودت باہمی باہمی ایک الفت اور دوستی اور محبت و تراہوں میں آپس میں رحم دل ہونا مہربانی کرنا ایک دوسرے پر شفقت و تراطوں سے کہتے ہیں میلان کو یعنی ان کے جذبات محبت کے ایک دوسرے کی طرف میلان اور رغبت کے ان تینوں کیفیات کے اعتبار سے اہل ایمان جو ہے وہ ایک جسد کے مانند ہیں عمارت تو پھر بھی ایک بے جان شہ ہے ایک حصہ دوسرے حصے کا سہارا تو ہے لیکن یہ جس کو آپ کہتے ہیں آرگینک ہول یہ جو،, جو حیات کا معاملہ ہے حیات کے مختلف جو بھی کوئی زندہ شہ ہے کوئی جانور ہے زی حیات ہے اس کے تمام آزاد جو ہے وہ تو ایک آرگینک ہول ہے ان کو آپ علیحدہ کر ہی نہیں سکتے بلکہ یہ کہ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جیسے آزاد ہیں انسانی جسم کے کہ کسی ایک عضو میں کوئی خرابی ہے لیکن اس کی وجہ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ بس اس کو تکلیف ہو پورا جسم جو ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے بخار ہو جائے گا انفلمیشن تو کہیں یہاں ہے پھوڑا یہاں نکلا ہوا پورا جسم جو ہے وہ بخار میں پھک رہا ہے تکلیف تو آنکھ میں ہے یا دانت میں ہے پورا جسم اب سو نہیں سکتا اور آرام نہیں کر سکتا اور پورا درد جو ہے وہ پورا جسم محسوس کر رہا ہے تو یہ جو ارگینک ہول ہے حیاتیاتی اکائی یہی معاملہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا آپس میں کہ اس کے ایک حصے پر اگر کوئی لنج و علم کا معاملہ ہو رہا ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرے اس کے علاوہ ذرا ایک بات اور نوٹ کیجیے تیسری حدیث اس میں اور پڑھ لیجیے عہد ایمان کا آپس میں ایک اور رشتہ ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے یہ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی متفق علیہ یہ وہ احادیث ہے کہ جو تینوں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں انالس رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسک بالیح ما یوسب لنفسه تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا اس میں تو تاکید جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی حقیقی ایمان ایک ایمان ہے قانونی مسلمان جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو بھی سمجھتے ہیں وہ اسلام ہے ایمان حقیقی جو ہے اس کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ لایوم نواہد حکم حت تا یحب بال اب چند حدیث اس اعتبار سے سن لیجئے چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس صور مبارکہ میں اگرچہ خطاب تو ہے یا نظین آمنوں سے لیکن یہاں مراد اصل میں کیا ہے خطاب کن سے مسلمانوں سے یہ ہمارا اگلا جو آخری حصہ ہے سورہ مبارکہ کا اس میں یہ بیسٹ بڑی تفصیل سے آئے گی کہ اسلامی معاشرت اور اسلامی ریاست میں کسی کی شرکت اور شمولیت اور اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد ایمان نہیں ہے اسلام ہے اس لیے کہ ایمان تو ایک ایسی شہ ہے جو ویری فائبل نہیں ہے وہ دل کے اندر ایک کیفیت ہے تقوی بھی ہے تو لاپت ہوا نہیں جا سکتا جبکہ دنیا کا معاملہ ہے معاملات دنیاوی جو ہے وہ چاہے معاشرت کے ہو چاہے ریاست اور سیاست کے ہو اس میں تو ہمیں معین کرنا پڑتا ہے یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے قانون کا معاملہ ہے تو اس کی بنیاد تو سکتی ہے ایسی چیزوں پر جو ظاہر و باہر ہو ویری فائبل ہو لہذا اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد ایمان نہیں ہے اسلام ہے بہرحال اسی طریقے سے اب جو حدیثے میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں لفظ جو ہے مسلم کا آ رہا ہے بجائے مومن کے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے اور یہ بھی متفق ان علیہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم و اخل مسلمے لا لاسلم ولا ہوں من کان فی حاجت عقی کان اللہ في حاجت ہی و من فر رجا مسلم قربتن فر رجا اللہ قربتن من قرآوم قیام و من سطرہ مسلم سطرہ اللہ یوم قیام مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے المسلم اخل مسلم. مسلم. مسلم ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ان نمل مومن اخوت ال میں نے توجہ دلائی ہے کہ اب یہاں مومن کے بجائے لفظ مسلم آ رہا ہے اس لیے کہ اگر صرف وہی لفظ استعمال ہو تو سوچا جا سکتا پتہ نہیں ہے نہیں یہ مومن ہے کہ نہیں ہے یہ تو بڑا دعوے دار ہے ہو سکتا ہے منافع ہو یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں یہاں سارا لفظ آ رہا ہے اسلام کا مسلم کا مومن کا نہیں آپ کو کوئی شک بھی ہو تو ہوا کرے جب تک وہ مسلمان ہے یہ سارے حقوق اس کے آپ پر واجب ہیں تو فرمایا مسلم مسلم کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ وہ دشمن کے حوالے کرتا ہے اس کو اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا ہوا ہو اس کی کسی مشکل کو رفع کرنے کے لیے اس کی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ اس کی حاجت براری میں لگ جاتا ہے یہ ہے درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو یا اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں اور جو کسی مسلمان سے اس کی کسی تکلیف کو رفا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی تکلیف رفا کرنے گا قیامت کے دن قیامت کے دن کی تکالیف میں سختیوں میں کمی کرے گا اور جو کوئی کسی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے پردہ پوشی کرتا ہے سطر کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا سطر کرے گا اس کی پردہ پوشی کرے گا اس کی عیب پوشی کرے گا یہ ہے ترغیب کا انداز حضرت ابو حریرا سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ تن شریف کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل مسلم و اخل مسلم لا یقون ولا وا ولا يخذله کل المسلم الل مسلم حرام الز و ہوں و دم و تکوا ہا ہونا بے حسبر بے حسبر یہ تیرا خاہ المسلم اور کما کال ص حضرت ابو فرماتے ہیں کہ ہدو نے اشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اب اس کا تقاضا کیا لا یقل اس کو چھوڑتا نہیں ہے کہیں تکلیف میں مصیبت میں دشمنوں کے نرغے میں چھوڑتا نہیں ہے نہیں لا یخونہ ہو نہ تو اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے ولا لا نہ ہی اس سے جھوٹ کہتا ہے جھوٹ بولتا جھوٹ لینا بھی دھوکا ہے نہ خیانت کرے نہ جھوٹ بولے ولا لا یکز اب وہ نصبی آ نہ ہی چھوڑتا ہے اس کو کہیں دشمن کے نرغے میں کسی تکلیف میں مصیبت میں کہ اپنا معاملہ یہ خود جانے نپٹے خود لا یک پھر فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کی عزت بھی اس کا مال بھی اس کا خون بھی حرام سمجھے یہ مسلمان بھائی کی عزت کے اوپر میں کوئی حملہ کروں میں مسلمان بھائی کے مال میں میں کوئی خیانت کروں یا سبقہ کروں مسلمان بھائی کی جان پر میں کوئی حملہ کروں اسے کوئی نقصان پہنچاؤں اب ہونا تکوا یہاں ہوتا ہے اگلی حدیث میں آئے گا کہ حضور نے تین مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا تقوی یہاں ہوتا ہے اس لیے کہ تقوی جیسا کہ میں نے آج بھی عرض کیا ہے یہ ایمان حقیقی کا نتیجہ ہے وہ کہہ سکتے جتنا ایمان ہوگا اتنا تقوا ہوگا ایمان کا محل و مقام بھی قلب ہے اور تقوا کا محل و مقام بھی قلب ہے تقوا تو یہاں ہوتا ہے باقی اس کے مظاہر ہیں تقوا کے عمل میں ہوں گے لباس میں ہوں گے وضاقہ میں ہوں گے گفت و شنید میں ہوں گے نشست و برخاست میں ہوں گے رہن سہن میں ہوں گے اپنے تمام اعمال میں ہوں گے معیشت میں ہوں گے معاشرت میں ہوں گے ہر چیز میں ہوں گے لیکن اصل تکوا یہاں ہے یہ سارے مظاہر تقواہ ہیں اصل تکوا یہاں اور تقواہ ہونا یہ کرا خاہل مسلم کسی شخص کے برے آدمی ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا اسے کسی بھی انداز میں اس کو اپنے سے کمتر سمجھنا آج جو ہم آیت پڑھیں گے اس میں پہلی بات یہی آ رہی ہے لا یسکر قوم من قومن آسان یقون خیرمن اور تبصر وہی ہوتا ہے جہاں کسی کو آپ حقیر سمجھیں کسی وجہ سے کسی بات میں کسی عمل میں شکل و صورت میں رنگت میں کسی اور اعتبار سے وضاقتہ میں اس کو سمجھے کہ یہ حقیر ہے وہی تمسکر ہوگا ورہ تو نہیں ہوگا تو فرمایا کسی شخص کے لیے اس کے برے آدمی ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے اگلی حدیث بھی حضرت ابو حریرہ ہی سے ہے یہ ہے مسلم شریف کی روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تاسدو و لا تناجشو و لا تباغز و لا تدابرو ولا یباز اللہ بے عباد الله عباد اللہ اخوانہ المسلم وخ المسلم لا یزلم ہوں ولا ہروہ ولا یخزلوہ اتقوا ہا ہونا و یشیر و الا صدر ہی سلا سمر راتن میں حسب مریم میں نہ شدر یحا اخا المسلم کل المسلم المسلم حرام الدم ہو مال کس قدر بلیل کس قدر فصیح کتنی جامع اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں اگر عام ہو ان کا علم عام ہو کچھ نہ کچھ اثر ہوگا مسلمان جو ہے اگر ان چیزوں کا تکرار کے ساتھ اس کے سامنے عادہ ہوتا رہے ممکن نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی اثر اس کے اوپر مترتب نہ ہو لیکن یہ کہ افسوس یہ کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں نہ ان کا درس ہوتا ہے نہ ان کا بیان ہوتا ہے کوئی اگر مذہبی مجالس بھی ہے تو وہاں تو کچھ اور ہی جھگڑے ہیں کچھ اور ہی مسائل ہیں ان چیزوں کی اصل میں ضرورت ہے کہ زیادہ زیادہ عام کیا جائے فرمایا حضور نے لا تحاسدو دیکھو آپس میں دوسرے سے حسد نہ کرو ولا تنازشو اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لئے جب کہیں کوئی بولی دی جا رہی ہو مال کی تو خام خاں بولی دے کر قیمت کو مت بڑھاؤ کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے تنازشو اسی کو کہتے ہیں کہ خود آپ خریدار نہیں ہے لیکن بولی بڑھا رہے ہیں تاکہ جو اس کا تعلیم ہے اسے تو نقصان پہنچے نا وا تباغتوں ایک دوسرے سے بخت مت رکھو ولا تدابروں ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہ کرو پیٹھ مت موڑو ایک دوسرے سے یعنی یہ کہ ترک تعلق نہ کرو ملنا جلنا ترک نہ کرو ولا یبیر باد ولا بے باد اور تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے کسی شخص کا سودا ہو رہا آپ نے نہیں جی میں زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوں اگر وہ سودا نہیں ہو پاتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جائیے لیکن یہ کہ جب تک میں محب... آپ اسی طریقے سے کہیں رشتے کی بات چل رہی ہو۔ تو اس جب تک وہ معاملہ یا تو رشتہ ہو گیا تو بات ختم ہو گئی نہیں ہو رہا ہے تو اب آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس رشتے کے لیے کوئی اور تجویز ہو تو پیش کریں لیکن جب کہ وہ بات چل رہی ہو کوئی دوسری بات پیش کرنا صحیح نہیں یہ مختلف آادی میں یہ باتیں بھی آئی کنو کے بعد اللہ اخوانہ دیکھو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ یہ بہت ہی ملیغ اور فصیح ہے یہ ٹکڑا اس حدیث کا سب اللہ کے بندے بن جاؤ آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ دو اور دونوں کا بڑا گہر رابطہ ہے سب اللہ کے بندے اور سب آپس میں بھائی بھائی اکوی اسٹیٹس ہو گئے تم بھی اللہ کے بندے میں بھی اللہ کا بندہ تم بھی اسی کے متی فرمان میں بھی اسی کا موتی ہے فرمان میری زندگی کا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا تمہاری زندگی کا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا تو پھر جب یہ ساری چیزیں مشترک ہیں تو پھر تو ہم بھائی ہیں ہم مقصد ساتھی ہیں ہم کامریڈس ہیں ہم رفیق ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد و غمگسار ہیں دوسرے کے ساتھی ہیں المسلم وقل مسلم لا جزل ہوں ولا یہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو حقیر جانتا ہے نہ ہی اس کو چھوڑتا ہے ولا یکل ہو اکوا ہا ہونا یشیر و الا سب نہیں سلا سمر رہا تین مرتبہ تکوا ہا ہونا اکوا ہا ہونا اتوا ہا ہونا تکوا یہاں ہوتا ہے خا المسلم کسی انسان کے برے آدمی ہونے کے لیے بس یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے دیکھیے ایک اعتبار سے ہوتا ہے کہ ایک انسان دیکھتا ہے کوئی شخص گناہ میں ملوث ہے حقیر سمجھنا اور بات ہے یہ اس وقت بیمار ہے مریض ہے یہ کسی گناہ میں ملوث ہے لیکن کچھ پتا نہیں اللہ اسے توحبہ کی توفیق دے دے اور یہ اسلحہ کر لے اور پتا نہیں میرا پاؤں پھسل جائے اور کل میں کس حال میں ان چیزوں کو اگر انسان ذہن میں رکھے گا کہ ایک اس وقت کی حالت ہے کیفیت ہے یہ واقعتاً ایک گناہ میں ملوث ہے اللہ نے مجھے اسے بچایا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اس پر رحم بھی آئے اور اس کو جس حد تک بھی ممکن ہو وہ نسخ و خیر خائی کے ذریعے سے کوشش کرے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچائے اس گناہ کو ترک کر دے توبہ کرے لیکن حقیر شخصم اسے حقیر نہ سمجھے پتہ نہیں انجام میرا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا اس کا ایک بہت اہم واقعہ بھی آتا ہے یہ جو تاتاریوں نے جب عالم اسلام کے بڑے حصے کو فتح کر لیا تھا پھر اسلام نے تاتاریوں کو فتح کیا ہے تو یہ اصل میں کچھ صوفیاء کرام تھے کہ جن کی تبلیغی مسائی کے نتیجے میں یہ تاتاری سردار جو ہے اسلام لائے انہی میں سے ایک کا واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک کے ساتھ کہیں کوئی معاملہ ایسا ہوا تھا کہ کبھی ملاقات ہوئی پھر کبھی آنا تو گفتگو ہوگی لیکن یہ کہ وہ جب وہ گیا ملنے کے لیے تو وہاں تو بڑے پہرے تھے وہاں کوئی وہاں تک باریابی جو ہے اس سردار کے بڑے خیمے میں جانا ممکن نہیں تھا وہاں انہوں نے صبح ہی صبح اٹھ کر آزان دینی شروع کر دی اس کے خیمے کے باہر اب وہ تل کر اٹھا نیند اس کی جو ہے خراب ہوئی یہ کون بدبخت ہے اور کون یہ گستاف ہے میری نیند میں جس نے خلل ڈالا تو بڑے غیر و ادب کے عالم میں کہا پکڑ کے لاؤ وہ گرفتار کر کے لائے گئے پتہ نہیں اسے یاد آیا کہ نہیں آیا کہ ان سے کوئی ملاقات ہوئی تھی اس وقت غیر کے اندر اس نے یہ کہا کہ تم بہتر ہو یا کتا بہتر ہے میرا تو ایک لمحے ٹھہر کر انہوں نے کہا کہ میں اس وقت نہیں کہہ سکتا وہ چوکی کیا کہہ رہا ہے بات ایسی تھی ابھی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں کہا کیا مطلب تمہارے اس کہنے کا کہ اب جو تمہارا و غضب مجھ پر آ رہا ہے اور جو بھی تشدد تم مجھ پر کرو گے اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے اگر تو میں اس پر ثابت قدم رہا تو تو میں اس سے بہتر ہوں گا اور اگر کہیں میرا پاؤں پھسل گیا تو پھر یہ مجھ سے بہتر ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس نے پھر اس کو چونکایا ہے سوچنے پر مجبور کیا ہے بہرحال یہ ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا اور بات ہے اور اس کا اس وقت کا کسی عمل جو ہے اسے برا سمجھنا یہ بالکل دوسری بات ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے اس کی جنگ جو ہے وہ مرض سے ہے مریض سے نہیں یہ مریض کی تو خیر ہے وہ تو چاہتا ہے ہر ڈاکٹر چاہے گا ہر طبیب چاہے گا ہر معالد چاہے گا کہ اس کے مریض کو شفا ہو لیکن یہ کہ جنگ اس کی جاری جو ہے وہ درحقیقت بیماری سے تو فرمایا آخری بات کل المسلم علی المسلم حرام ان دم ہوں یہ میں آپ کو سنا چکا اگلی حدیث سے حضور نے فرمایا یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ بھی حضرت انس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسرخوا کا ظالمن او مظلوم اپنے بھائی کی مدد کو لازم سمجھو خواب و ظالم ہو خواب مظلوم ہو یہ بھی حضور کا ایک خاص انداز تھا چونکانے کے لیے لوگوں کو اور یہ بھی کسی معلم کے لیے کسی مدرس کے لیے واقعہ یہ کہ اس میں بھی بڑی رہنمائی ہے اس لیے کہ آپ بات کر رہے ہیں کچھ لوگ جو ہے لگے ہیں کوئی بات جو ہے اسے اکتا گئے ہیں تو دوبارہ چونکانے کے لیے کہ وہ کچھ سوچنے کے لیے آمادہ ہو جائیں اس طرح کے اسلوب اختیار کیے جائیں تو بہت مفید ہوتے ہیں یہ حضور کا ایک خاص ٹیکنیک ہے سوال ایسے کرتے تھے کہ لوگ چونک جاتے تھے کیا سوال کر رہے ہیں اتدرون مفلس کیا آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کون ہے اب وہ ہوشیار ہوئے کیا مطلب سب جانتے ہیں مفلس کون ہوتا ہے اس میں پوچھنے کی بات کون سی اسی طرح یہ انداز ہے کہ گنسر خاں کا او مظلوبہ اپنے بھائی کی مدد کرو لازمن خواہ ظالم خواہ مظلوب تو یہ کہتے ہیں وقال رجول ایک شخص نے یہ کہا یا رسول اللہ ہے انسرو ہوں ایزا کا نہ مظلومن ارائے ان کیفا کسی شخص نے ہمت کی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کی مدد ضرور کروں گا اگر وہ مظلوب ہو وہ تو بات سمجھ میں آ گئی لیکن اگر وہ ظالم ہو تو ذرا آپ سوچیے کہ میں کیسے مدد کروں اس کی جبکہ وہ ظالم ہے فرمایا تاہجوزو ہوں تم ناڑو میں نہ ظلم فن کا تم اس کے آگے رکاوٹ بن جاؤ اس کے ظلم کو روکنے کے لیے رکاوٹ بن جاؤ اور اسے روکو اس کا ہاتھ پکڑ لو اسے ظلم مت کرنے دو یہی اس کی مدد اب یہ لہٰذ بلی انداز ہے بات کو سمجھانے کا آخری جو حدیث ہے اس باب میں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ویسے تو باب طویل ہے یہ حضرت یبحر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اس میں پانچ حق ہیں جو ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حضور نے گنوا دی ہے اور یہاں پھر نوٹ کیجئے اس سے بیس نہیں وہ مومن ہے آپ کے خیال میں یا نہیں ہے یہ تو خیر گفتگو ہوگی اگلے اسباق میں انشاءاللہ اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہے لیکن یہ کہ یہاں لفظ مسلم اختیار ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہیں یا مسلمون کا لفظ نہیں آیا بہت ہی شاز کہیں اسلام کا لفظ آیا اصل میں تو ایمان کا لفظ ہی آتا ہے لیکن جب بھی قرآن کہتا ہے یا یو نزینہ امن مراد ہے یا آیوحل نزینا یا ایو مسلمون اے مسلمانوں اس میں سب شامل ہیں وہ صادق المان مسلمان بھی اور وہ لوگ بھی کہ جن کا ایمان تو ہے لیکن کمزور ہے اور قانون اس خطاب میں منافق بھی بلکہ بعض مواقع پر تو خریحن معلوم ہوتا کہ خطاب منافقین سے ہو رہا ہے لیکن وہاں پر بھی لیکن لفظ یہی ہوگا یازین عمل ان ابھی حریرہ الزی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم المسلم خمس ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں ربد السلام جب وہ سلام کرے اس کا جواب دے وعیادت المریض بیمار ہو تو عیادت کرے وہ الجنائز جنازے کے ساتھ جانا وہ اجابت ہے اگر وہ کھانے کے لیے بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے یہ نہ ہو کہ سمجھے یہ تو حقیر ہے سٹیٹس وائز کم ہے یا کیا ہے میں اس کے ہاں کیوں جاؤں وہ تشمیت اور اسی طرح اگر وہ چھینک ہے ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جسے چھینک آئی ہو اگر وہ الحمدللہ کہے تو پھر جو جواباً آپ پر لازم ہو جاتا ہے یا و کلّ کہنا لیکن اگر وہ خود کہیں اس میں کوتاہی کر دے تو پھر واجب نہیں رہتا لیکن بہرحال یہ جسے چھیک آئی ہے اس کے لیے یہ کہنا یا و کلّ اللہ, اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے یہ روایت بھی متفق علیہ نہ ان احادیث کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو گئی ان نمل مومنون اخوتن ایمان سب آپس میں بھائی بھائی اس حوالے سے مسلمان معاشرہ کیا ہوگا اگر حقیقت ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو نقشہ کیا بن جائے گا یہ مثبت پہلو ہے جو سامنے آ گیا اب جو اگلی دو آیات ہیں ان میں وہ چھ احکام بیان ہوں گے کہ جو نوازی ہیں روکا جا رہا ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو اور وہ بھی در حقیقت اسی مقصد سے کہ مسلمانوں کے باہمی آپس میں مبدت اور رحمت اور محبت کا رشتہ جو ہے اسے کوئی غزل نہ پہنچنے پائے بارک اللہ علی وکم فی القرآن العظیم و نفانی و کم بل آیات وزیق الحکیم